جانا جی آپ پوچھیے آیت مبارکہ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا سوال हाँ. یہ ہے کہ ہم بھی مال اپنی ضرورت سے زائد کماتے ہیں تاکہ हाँ. مستقبل اچھا رہے اس آیت کے تحت ہمارے لیے کیا حکم ہے ہاں اصل میں ہوا یہ کہ یہ آیت یا اس قسم کی آیت کہ جس میں مال جوڑنے کو جمع کرنے کو منع کیا گیا جب زکوٰۃ کی آیت آئی تو یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی ٹھیک کہ اب اگر مال کو اب جیسے فرمایا کہ زکوٰۃ دو اب مجھے بتائی جب مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا زکاة کیسے دیں گے آپ جس کا مطلب ہوا کہ مال کو جوڑنے میں زکوٰۃ ہے لہٰذا اس آیت کے بعد جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو تلاوت تو اس کی برقرار رہی ایک فن ہے پورا کہ امام جلال الصوتی نے اتقان میں تقریباً اس کو بیس آیتوں کو شمار کیا ہے جو احکام کے اعتبار سے منسوخ ہیں مگر تلاوت منسوخ نہیں بعض ایسے ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم جاری مثال تو جیسے زانی کو سنگسار کرنا یہ آیت جب نازل ہوئی تو آیت منسوخ ہو گئی اور آیت منسوخ ہونے کے بعد میں عمل اس کا منسوخ نہیں ہوا کہ زانی کو سنگسار کیا جائے جب یہ مسئلہ آیا جس کا لوگوں نے بہت زیادہ مذاق کیا اور ایک ڈراما بنایا باز ہے کہ فلم بنائی کہ پہلا پتھر کون مارے گا یعنی سنگسار کرنے کو ایک مزاق اڑایا گیا کہ بھئی پہلا پتھر کون مارے گا اس پر کیا فلم ایک ڈراما بنایا گیا تو ایک جسٹس نے شرعی عدالت کے فیصلے میں یہ لکھا جو میرے پاس موجود ہے کہ سنگسار کرنے پر اکاون راوی جو ہیں ان کی روایت اکاون صاحبہ نے اس کو روایت کیا کہ زانی پر زنا جب ثابت ہو جائے تو اس کو سنگسار کیا جائے اور ایک صحابی کو بھی سنگسار کیا گیا یہ آپ کے دل میں کوئی کدورت نہ رہے میں اس کو پورا بیان کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ یہ ایمان کی یہ قوت ہے گنا ہو گیا آدمی فرشتہ نہیں ہو گیا گنا لیکن گنا ہونے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا آذاب سے بچ گئے ایک طرح کے ظاہر کسی نے بھی جب نہیں دیکھا مگر ایک جس کو صوفیہ کہتے ہیں نا نفسِ لوامہ انسان کے بدن میں ایک مفتی ہے جس کا نام ہے لوامہ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں صوفیہ مشاع کوئی آپ برا کام کیجیے کسی نے نہیں دیکھا مگر آپ کا نفس ملامت کرتا ہے کہ یہ کام برا ہوا ہے جیسے آپ روزہ توڑ دیں کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو توڑتے ہوئے غذل خانم پانی پی لیں کچن میں کوئی نہیں ہو جا کر کہ آپ ناشتہ کر کے باہر آ جائیں کوئی دیکھ رہا ہے مگر نفس ملامت کرے گا یہ کام غلط ہوا حضرت مائعز کا نفس ملامت کر رہا ہے یہ کام غلط انہوں نے آ کر حضور کے سامنے اطراف جرم کر لیا اور کیا کہا حضور مجھے پاک کر دیں حضور نے ایسے منہ پھیر لیا وہ ادھر آ کر حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور مجھے پاک کر دیں پھر حضور ادھر منہ پھیر لیا پھر وہ ادھر آئے پھر ادھر آن کر کے کہا حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیں پھر ادھر منہ پھیر لیا تو ہمارے یہاں کوئی اگر جرم کا اعتراف چار مرتبے کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا چونکہ وہ آئے تھے کہ مجھے پاک کریں آپ تو کیا ہوا پھر وہ چوتھی مرتبہ ادھر آ گا اور کہا حضور مجھے پاک کر دیں اب حضور علیہ السلام نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا جب وہ سنگسار کیے گئے بعض لوگوں نے تبصرہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو عیب چھپا لیا تھا. انہوں نے بلا وجے کس عیب کو ظاہر کیا ابن کثیر نے غیبت کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آگے جا رہے تھے انہوں نے حضور کو پیچھے نہیں دیکھا آتے ہوئے اور اسی پر تبصرہ کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پردہ رکھا اور بلا وجہ انہوں نے اس کو ظاہر کرنے کے بعد اور ایسے عذاب مبتلا سنگسارو وغیرہ وغیرہ تو حضور نے ان کی بات سن لی سننے کے بعد ابن کثیر کی جو روایت وہ یہ ہے کہ انہیں روکا ادھر ایک گدھا مرا پڑا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یہ گدھے کا گوشت کھا کہا تم مردار گدھا ہے. اس کا گوشت کون کھا ہے؟ فرما تم تو اس سے بدتر چیز کھا چکے کہ وہ کیا فرما تم فلاں کی غیبت کر رہے تو غیبت کو گائے نا بھائی کا گوشت کھانے کے متعارف تم تو غیبت کر رہے تو ظاہر ہے کہ سب چوکس ہو گئے تو اس نے فرمایا قسم خدا کی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو جنت کی نہروں میں ہوتے لگا اور ایک حدیث میں ہے کہ مائز نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ اگر پوری دنیا پر رکھ دی جائے تو غالب آ جائے یعنی ساری دنیا کے لوگ توبہ کرتے رہیں تو اس کی توبہ کا وہ وزن نہیں جو حضرت مائز نے کی اب کیا ہوا اعتراف جرم کرنے کے بعد وہ آدمی اللہ تعالی کے یہاں پاک ہو جاتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کو سزا نہیں ملے گی اچھا کیا مزہ کہاں سے شروع ہوا تھا جو پوچھا تھا آپ نے جیسے ہاں رکھا نا یہ تو اب کیا ہوا اس پر جو آیت ہے تلاوت کے اعتبار سے آیت منسوخ ہے مگر حکم میں منسوخ نہیں ہے کہ سنسار کیا جائے گا اور اکاون راوی جیسا میں نے کہا نا ایک جسٹس نے جو فیصلہ لکھا اس میں اکاون راوی کہ کامن راویوں نے اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو سنسار کیا تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں دوسری آیت جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے منسوخ کر دی جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے اب غلام کا سسٹم ہی نہیں اب کس کو آزاد کریں گے اب نہیں ہے نا پہلے یہ ہوتا کہ کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے بھی اس کو زکوٰۃ کے مت مد سے مدد دی جاتی تھی تو آج اس پہ عمل نہیں ہوتا کیسے اس کی مدد کی جائے کہ ایک آدمی اگر صاحب ثروت ہے تو اس زمانے میں یہ تھا آدمی کی دل جوئی کے لیے کہ وہ آج اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو مالی طور پر اس کی مدد کر دی جائے اور آج بھی جب لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے میں اور لوگ مدد کرتے ہیں تو اب ایک بہت عجیب بات ہے پہلے میں نے کہا پھر دوبارہ سن لیں کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیں اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تو آپ کافر ہو جائیں اس لیے کہ اس کے کفر پر آپ راضی رہے تو کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے فوراً کلمہ پڑھائی یہ نہیں کیا مولانا کو تر بھی چلو ابھی مولانا آئیں گے ذرا زور میں تم بیٹھو ذرا پھر جائیں گے مسجد پھر نہیں اسی وقت کہیں مولانا کے پاس کہا جی ابھی میں مصروف ہوں نہیں بالکل نہیں اسی وقت کلمہ پڑھائے ہے کوئی تفصیلی توبہ کرانی ہو سند بنانی ہو بعد میں بنا دے اسی وقت اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھائے اور ورنہ وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے غرض یہ تو بڑی لمبی بحث ہے تو غرض یہ کہ یہ مال جوڑنے کی جو ممانیت ہے یہ کی آیت سے پہلے کی جب زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی تو زکوٰۃ و مال پہ دی جائے گی جب مال ہی نہیں جو آپ تو زکوٰۃ کائ پہ دیں گے میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے